يا نور مدنی پن سور یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی زیائی دامت براکات احم العلیہ کے مرتب کرتا کتاب ہے اس میں مختلف مشہور قرآن صورتوں کے فضائل مختلف درود روحانی اور طبی علاج اور مختلف مدنی پھول اس کتاب میں امیر السنت نے کنز المال حدیث نمبر دو ایک سو چوہتر کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت نقل کی ہے چناچہ لکھتے ہیں سرکار مدینہ منورہ سردار مک مقرمہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے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 صرف رمضان میں نہیں بعد رمضان بھی اس کی کسرت سے تلاوت کی سعادت عطا فرمائے شاد ہوتا ہے تروی ہوں خوف خو فوت میں روزک لوں یوں سی ک فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء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 سلا ان کے کاموں کا سلو علحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و و وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلائم بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر میرے اکالی سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا وہ اعمال جو جنت کی طرف لے جانے والے اور جہنم سے بچانے والے ہیں ان میں میرے آک علی سلاط السلام نے نماز تحجد کی ترغیب بھی شامل فرمائی تو نماز تحجد جہنم سے بچانے والے آغمال میں سے ہے اور ماہ رمضان مبارک کا یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے ہمارے اصلاف ہمارے بزرگ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 صبح تک نماز میں مشغول رہتے پھر کہتے جہنم کی یاد نے عبادت گزاروں کی نیندیں اڑا دی ہیں حضرت سیدنا سلا بن عشیم رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات نماز پڑھتے صبح ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے الہی ارض میں جنت کے قابل تو نہیں مگر تو اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے پناہ آتا فرما حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب علی رحمت اللہ المجیب فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا مالک بن دنار علی رحمت اللہ الغفار کو دیکھا کہ عیشہ کے بعد وضو کیا نماز کی جگہ پر پہنچے اور داڑھی پکڑ کر رونے لگے عرض کرنے لگے یا اللہ عزوجل وجل مالک کے بڑھاپے کو جہنم پر حرام فرما دے اے اللہ عجا وجل تو جانتا ہے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 دلب میں ہونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شر نبی ندی خوف خدا یہ بھی نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کچھ میٹھے اسٹائم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان میں سہری کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے نماز تحجد کا بھی اہتمام کیجیے اور کاش ایسی عادت پڑ جائے کہ بعد رمضان بھی ہماری تحجد کبھی بھی نہ ترک ہو یاد رکھیے کہ رات کے نوافل جو ہیں یہ دن کے نوافل سے افضل ہیں اور نماز عشاء کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں سلات اللہ صحیح مسلم شریف میں ہے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 تو اب آپ تحجد پڑھ سکتے ہیں طلوع فجر سے پہلے پہلے کم از کم اس کی دو رکعتیں ہیں اور پیارے اکالی سلاط و سلام تک آٹھ رکعت تک ثابت ہیں یہ باہری شریعت حصہ چار کے صفہ نمبر چھبیس ستائیس پر لکھا ہے اب اس میں قیر کیا کریں تحجد کی نماز میں کیا پڑھنا ہوتا ہے سنیے اس میں اختیار ہے جو چاہیں پڑھیں جتنا قرآن یادیں تمام پڑھ لیں یہ فتح و رضویہ مقرجہ جل ساز صفحہ چار سو سینتالیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رقبت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیں کلو اللہ عہد اس طرح ہر رکڑت میں قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب حاصل ہوگا اور ایسا کرنا بہتر ہے بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں تو نماز تحجد اللہ نصیب فرمائے انشاء اللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جہنم سے چھٹکارہ پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے مزید نماز تحجد کے فضائل سنیے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے چنانچہ صحیح بن حبان حدیث نمبر پانچ سو نو حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی ہو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 ہوں وا ستا تجھے شاہجاد کا مالا دیتا ہوں وا ستا تجھے شاہی کاجد پڑھنے والے بغیر خطاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے سبحان اللہ طبرانی کبیر حدیث نمبر چھ ہزار چون اللہ کے محبوب دانا غیوب منزا ہن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین صالحین کا مطلب نیک لوگ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ تمہارے رب عز و جل کی قربت کا ذریعہ ہے گناہوں کو مٹانے اور جسم سے بیماریاں دور کرنے کا سبب ہے اللہ نواز تحجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اللہ تعالی کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے گناہ مٹتے ہیں جسم سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں سبحان اللہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1336 ہزار تین سو سلطان دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتا ہے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 اگر تم اس گھڑی میں اللہ تعالی کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکو تو شامل ہو جاؤ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخش منگن والیاں کارن کھلائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں تحجد کی نماز نصیب فرما دے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین پنجگانہ نمازیں تو پڑھنی ہوتی ہیں فرض ہیں اس کے ساتھ ساتھ سنت قبلیہ سنت بادیا نوافل بادیا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تحجد اشراق چاشت اوا بین نماز توبہ فرات التصبی فرۃ الاسرار سلاط الحاجات وغیرہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جو خوش رسی مسلمان نماز اشراق پڑھتے ہیں نماز چاشت پڑھتے ہیں اوا بن پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا فضائل وبارکات ہیں میں مختصرا جلدی جلدی ارد کرتا ہوں چنانچہ سنن ترمیزی جلد دو صفحہ نمبر سو حدیث نمبر پانچ سو چھاسی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب یعنی سورج بلند ہو گیا پھر دو رکعتیں پڑیں تو اس سے پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا اور سنن ابھی داود جلدو صفحہ اکتالیس حدیث نمبر بارہ سو سی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مسلے میں مسلے کا مطلب یہ ہے جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہے نماز پڑھنے کی جگہ حتیٰ کے اشراک کے نفل پڑھ لے صرف خیر ہی بولے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں اپنے مسلے میں بیٹھا رہے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 کیونکہ یہ وہ بات ہے جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے نماز اشراق کس وقت پڑی جاتی سورج طلوع ہونے کے کم از کم بیس یا پچیس منٹ کے بعد سے لے کر زاوائے کبرہ تک نماز اشراق کا وقت رہتا ہے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ نمازے اوقات کا جو نقشہ ہے وہ اپنے گھر میں رکھیں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 حضور پاک صاحب سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جو چاشت کی دو رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گنا معاف کر دیے جائیں گے اگر چہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں نماز چاشت کا وقت کب ہوتا ہے آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نصف نہار شرعی تک ہے اور بہتری کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھے اور یہ بھی ذہنشین رہے کہ نماز اشراق پڑھ لی اس کے فوراً بعد بھی چاہیں تو نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامد وبارک وسلم کاش نوافل پڑھنے کا ہمیں جذبہ نصیب ہو جاتا آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ماہر رمضان کے صدقے اور ماہر رمضان میں مدینہ کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کثرت سے عبادت کرتے تھے اس کے صدقے میں ہمیں نماز پنجگانہ پر اس کی جماعت پر سنت قبلیہ پر سنت بادیہ پر نوافل پر تہجد پر اشراک چاشت اوا پر پہلے توفیق نصیب ہو جائے پھر استقاب نصیب ہو جائے میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا نی پایا الہی پڑھو سنتے کب لیا تھی پر سارے نواف ادایہ لائی ہو سارے نواف ادایہ تارے تارے نوافل نوافل یا ایلہی ایلہی امیر علیہ سنت نے بہتر مدنی انعامات مرتب فرمائے اسلامی بھائیوں کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں طلباء و طالبات کے لیے مختلف ہیں اس میں بھی اشراق چاچ تحجد شامل اللہ میں توفیق عطا فرمائے سلاد و اس کی بھی بڑی فضیلت حدیث پاک میں وارد ہوئی ہے چنانچہ سننے ابی داود حدیث نمبر بارہ سو ستانوے شہنشاہ خوشخصال پیکر حسن و جمال صاحب جود و نوال رسول بے مثال سعیدہ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا جان حضرت سعدمہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں اے میرے چچا اب ہو سکے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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مغرب کے بعد چھ رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو چھ رکعتیں بارہ سال کی عبادت کے برابر ہوں گی تو نماز مغرب کے بعد سلاط العوابین پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ بھی میں مختصراً عرض کیے دیتا ہوں مغرب کے بعد تین رکت فرض پڑھنے کے بعد چھ رکت ایک ہی نیت سے پڑھ سکتے ہیں اور ہر دو رکت پر قادہ اتہیاد رد ابراہیم دعا پہلی تیسری پانچویں رکت کی ابتداء میں سنا تحفظ تسمیہ بھی پڑھیے چھٹی رکت کے قاعدے کے بعد سلام پھیر لیجیے پہلی دو رکعتیں ہوئی سنت مقدہ باقی چار نوافل یہ ہے اوا کی نماز اور چاہیں تو دو دو رکت کر کے پڑھ سکتے ہیں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 وضو کے بعد فرض وغیرہ پڑھے تو قائم مقام تحیط الوضو کے ہو جائیں گے اور یاد رہے کہ مکرو وقت میں نماز تحیط الوضو اور غسل کے بعد والی دو حرکتیں نہیں پڑھ سکتے سلاط الاسرار دعاؤں کی مقبولیت اور حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے ایک مجرب یعنی آزمودہ نماز سلاط الاسرار ہے اسے بھی اللہ ہمیں توفیق دے پڑھنے کی اس کے بارے میں بھی چونکہ سلسلے کا وقت مختصر ہے آپ تفصیل جو ہے مدنی سورہ میں پڑھ لیجیے اسی طرح ایک نفل نماز ہے سلاۃ الحاجات اس کے بارے میں سنن ابو داود میں حدیث نمبر 1319 ہے جب حضور اکرم نور مجسم بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی امر اہم پیش آتا کوئی اہم کام ہوتا تو آپ یہ نماز پڑھا کرتے تھے اس کی بھی تفصیل آپ مدنی پنج سورا میں پڑھ لیجئے اس طرح میٹھے میٹھے بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نماز توبہ یہ بھی نفل نفلی نماز ہے اس کے بارے میں سنن ترمیزی جلد ایک صفقہ چار سو پندرہ حدیث نمبر چار سو چھ حضور پاک صاحب سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گنا کرے پھر وضو کر کے نماز پڑھے پھر استغفار کرے اللہ تعالی اس کے گناہ بخش دیتا ہے یہ نماز توبہ اور پھر میرے آقا علی صلی اللہ نے یہ آیت پڑھی جو کہ پارچار سورہ علی عمران کی آیت نمبر ہے ایک سو یہ آیت اس کا ترجمہ کنز ایمان سے سماعت فرما لیجئے وَالَّذِينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً أَوْ وَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِ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 عشاء کی نماز کے بعد دو نفل کا ثواب سماعت فرمائیے تفسیر در منصور جلد آٹھ صفح 681 حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو عشاء کے بعد دو رکعت پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پندرہ بار کلو اللہ سور اخلاص پڑھے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں دو ایسے محل تعمیر کرے گا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 پریشانیاں دشواریاں تنگ دستیاں ناچاکیاں قرضے داریاں گھیرے ہوئے ہیں نماز پڑھیے یہ وظیفات کیجئے نمازوں کا انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کہ ہمیں سنت قبلیہ سنت بادیہ، نوافل بادیہ کی توفیق عطا فرمائے اشراق چاش اوہ، بین کی توفیق عطا فرمائے نماز توبہ کی توفیق عطا فرمائے ہمیں کثرت سے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں میں پانچ نماز پڑھوں جماعت ہو تو فیق ایسی الہی ہو تو فیق ایسی الہی پڑھو سنتے قب لیا وقت ہی پر پارے نواف ادایہ الہی ہو سارے نواف ادا یا الہی کا ہو جذبہ اتای امین بجاہ نبی امین علیہ وسلم